اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی اک چشم التفار بڑی دیر ہو گئی محروم یک نگاہ کرم نقش پر الحم محروم یک نگاہ کرم نقش پور علم ہاں مالک حیات بڑی دیر ہو گئی, اللہ گئی اللہ اے رب کائ بڑی دیر ہو گئی ارشے بری سے جب تھا دعاؤں کا رابطہ ارشے بری سے جب تھا دعاؤں کا رابطہ آئی تھی نب بار بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنا بڑی دیر ہو گئی ہر شے ہے تیرا حسن قدامت لیے ہوئے ہر شے ہے تیرا حسن قدامت لیے ہوئے لیکن مشرح حضاد بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنا بڑی دیر ہو گئی ایک شع نقاب اٹھایا تھا تور پر اک گو نقاب اٹھایا تھا تور پر جانے تجنیات بڑی دیر ہو گئی ہے لبے کائنات بڑی دیر ہو گئی دن بھی ہے ظلمتوں کی لپیٹے ہوئے تعداد دن بھی ہے ظلمتوں کی لپیٹے ہوئے ردا ہے آس پاس رات بڑی دیر ہو گئی ہے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی حاصل نہیں ہے ایک بھی لمحہ حیات کا حاصل نہیں ہے ایک بھی لمحہ حیات کا ہے مسترب حیات بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی یہ اور بات ہے کہ تو ہے مائل کرم یہ اور بات ہے کہ تو ہے مائل کرم ہے ساتھ مشکلات بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی رہتا تھا ساتھ ساتھ ہجوں ملتے جاؤں کا رہتا تھا ساتھ ساتھ ہجوم ملتے جاؤں کا تازہ ہے واقعات بڑی دیر ہو گئی ہے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی ایک چشم التفاق بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی اک چشم التفاق اک چشم ایک چشم التفاق بڑی دیر ہو گئی ہے بڑی دیر ہو گئی